الحمد لله الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعدين سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما أشيت من شيء بعد أهل الثنائي والمجل أحك ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما آتيت ولا معتي لما منات ولا ينفع للجد المتزد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 إنك حميد مزيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهد الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة حدعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى الأؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وسبق الله ورسوله وما زابهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديدا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يخطه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أرز بك من همنات الشياطين بحرو زبی کا رب دےد رول اللہ رب و والجلال کی حمد و صدا جیسے اس کی عظمت و جلال کے سیاح شاہ ہے صلاح و سلام سید نام سید الاخرین امام الانبیاء المبیرمسلین شفیع المذنبین دلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی کی نمی پر حمد السلام سلاۃ السلام کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے اس کی توفیق ہے اور اس کا حضر و کرم ہے اور اس کی مہربانی سے اس کے بندے اس کے نبی اور رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی باتیں کرتے ہیں آپ کی باتوں سے اپنے دل و دماغ روشن کرتے ہیں اپنی مجلسوں کو رونق بخشتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آپ کی ذکر سے آپ کی سیرت سے اور آپ کے مناقب سے اور آپ کے فضائل سے سیرت کے جلسے ہمارے یہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے جس قدر بھی یہ اہمیت بڑے اسی قدر ہم اللہ رب العزت جبکہ شکر گزار ہیں لیکن سیرت کے جلسوں میں سیرت بہت کم ہوتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک تو قصہ بنائے قصہ ہے اس حوالے سے ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں بڑی خوبصورت ہیں آپ کی حکایتیں بہت پیاری ہیں جی یہی چاہتا ہے ہر شب گزرے میری تیری ناچ بنانے میں ہر دن یوں ہی گزرے میرا تیری بات سنانے میں یہ میرا بھی جی چاہتا ہے آپ کا جی بھی چاہتا ہے اور یہ کام بڑا لذیذ ہے بڑا پرل ہے بہت مزیدار ہے اس کی صورت کی باتیں کریں تو اس سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے نہ دیکھنے کے باوجود یوں لگتا ہے جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اس لیے کہ نقشہ वालों والوں نے ایسا نقشہ हुआ ہوا ہے بیان کرنے والوں نے ایسا بیان کیا ہوا ہے اور جاننے والوں نے ایسا جانا تعارف کرانے والوں نے ایسا تعارف کرایا ہے کہ کوئی بات بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے سامنے نہ ہو آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی آپ نہیں آئے تھے تو اللہ نے بتایا کہ یار پونا ہوں کما یار خون ادنا آپ جانے سے پہلے ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی اللہ چالا نے بتایا کہ آپ کی تشریف آنے سے پہلے یار پونا ہوں کمایا رونا دنا ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اب اپنے بیٹے کو تو بندہ ساتھ لے کر تک بہت اچھی طرح جانتا ہے تو تشہیر لانے کے بعد ایک دو نہیں پانچ سات نہیں ایک لاکھ آدھا اکرام نے آپ کو دیکھا اور ہر انسان نے پوری توجہ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پوری وسط کے ساتھ پورے جان سے دیکھا جو کسی کے بس میں ہوا اس نے امام المبیا کا اوسر بیان کیا اور وہ اوساف جو انہوں نے بیان کیے وہ سارے ہند تک پہنچے ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو غم ہوئی ہو گم ہوئی ہو چھپ گئی ہو بحر ہوئی ہو اس لیے آپ کو دیکھنا آپ کی باتیں کرنا آپ کے ہلیہ کی باتیں کرنا یہ تو بڑا پرلطف اور نبیل کام ہے اور آسان بھی بہت ہے اس لیے کہ بات تھوڑی کوئی نہیں ہے کسی نے وہ آئے کم کے گئے بھی کم کے وہ آئے کم کے گئے بھی کم کے نظر میں اب تک کما رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں رات کو رات کے اندھیرے میں اور سید المرین علاثرین امام المبیا امسلیم جن کے نام سے جن کے بہانے سے بجلی کی دکانوں کا بھی کاروبار چل رہا ہے اس رسالت میں آپ میرا اخلاق و اسلام کے گھر میں سے چلانے کے لیے دیا بھی نہیں ہوتا تھا رات کا نیرہ ہے اور حجرہ مارکا کا نیرہ ہے ہجرا جتنا چھوٹا ہو اتنا نیرہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کا حجرا اتنا چھوٹا تھا ہاتھ اوپر کر کے تھک کو لگتا تھا اہلیہ محتامت عمروں میں حضرت عائشہ کا رضی اللہ حسال دیتی ہوئی ہوتی تھی رسارت لڑا رہے سو راتم السلام نماز کا ادا کرتے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کو ہاتھ لگاتے میں سہ اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لیتی سر حیرت محمد الرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتی جب آپ سجے سے کھڑے ہوتے تو آپ اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی اہل علم نے سچے اور کھڑے اہل علم نے اصل نے جن کو کتاب سنت کی سطح آتی ہے انہوں نے اس سے استعمال کر کے مجھ کو بتایا کہ خاتون تھا پا لیتی ہوئی ہے تو نواز ہو جاتی ہے خاتونوں کو ہاتھ لگائی جائے تو پھر بھی نماز کو کچھ نہیں ہوتا اردو کو تو کیا ہونا ہے نماز کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور جانے سے کہا کہتے ہیں کہ بندے کی بیوی فوت ہو جائے تو بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا نہ ہلا بھی نہیں سکتا نہ بیوی خان کو ہاتھ لگا سکتی ہے یہ نماز میں لگا رہے ہیں ہاتھ اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیرت اور آپ کا فلیا آپ کا مقامی مرتبہ یہ تو چکے سے لے کر جان کرنے والی بات ہے اور اسے ضرورت مل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو بازار کے اندر کسے کہانیوں کے احساس ملتے ہیں نا آزادی عرض وغیرہ حکایت وغیرہ جو مزدور ہوئے لے کے پڑھتے رہتے ہیں چھوٹے بچے پڑھتے رہتے ہیں ساری ساری رات ہوتے نہیں ہیں امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں وہ حکایتیں نہیں چھوڑتے اللہ کی قسم ایک مومن اور مسلمان اس کے لیے ایک محمد الرسلم کی باتیں اس سے ہزار گنا زیادہ کون کس سے کپور ہوتے ہیں یہ کہ یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں اور سارے سچو ہوتے ہیں سچوں جھوٹ کا کیا مقابلہ یہ بیان کرنے والا کوئی بندو خاں کو چندو خان کو لنڈو خاں وہ بیان کرنے والے اوبکر صدیق علوم کو عثمان علی رضی اللہ تعالی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امر سلمان رضی اللہ تع ابو حرض رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن علوم جیسے لو عبداللہ بن مسرور جیسے لو ایسی ایسی پاس ہستی ہے کہ ایک حرف بھی اپنے پاس سے نہیں ملایا جو دیکھا وہ بتایا لیکن حساب گرامی یہ جلسے جو بڑھتے جا رہے ہیں کس سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کیسے بھی بڑھتے جا رہی ہیں یہ جو میں نے آج پڑھی ہے کس سے پتا چلتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہریا کے بارے میں دو چار باتیں قرآن نے کی ہیں جن کے کسے اور کہانیاں قرآن میں دھیان نہیں دیے لیکن ان کی سیرت کا اصل پہلو کیا ہے ہم نے ان کی سیت کے لیے ہی ان کی سیت پڑھنی اپنی سیت بنانے کے لیے ان کی سیت پڑھنی ان کے آداب ہونے میں کیا شاک ہے ان کے عظیم پر ہونے میں کیا شک ہے ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا اور اس کے لیے ساری دنیا شہادتیں دے رہی ہے دشمن بھی شہادتیں دے رہے ہیں دوست بھی شہرتیں دے رہے ہیں کوئی بھی شہادت آ گئی آسمان سے شہادت آ گئی ہے نکالوں کی ریلوے ختم ہمارے جان سے کیا ہوگا ہم نے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے ہم نے تو دو باتیں کہیں اللہ الہ یہ سمجھ لینے کے لیے آئے تھے یہ سمجھ دینے کے لیے آئے تھے الا اللہ یہ دو باتیں بتا کے گئے دو نف دے گئے ساری زندگی اسی کام پہ لگے رہے لا الہ الا اللہ میں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور محمد اللہ رسول اللہ بھی کس مقام پہ کھڑے ہیں اب اللہ بولے جتنی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے تو مشکل کام میں صرف کرو اللہ کی باتیں دشتیں اللہ کی روحیت کی گوائی د رہے ہیں سسندی اللہ کی روحیت کی گوائی دے رہی ہے آسمان اللہ کی روحیت کی گوائی دہ رہا ہے ستارے چمکر اللہ کی روحیت کی گواہی د رہے ہیں چاند اللہ کی روہیت کی گوائی دے رہا ہے سوج اللہ کی روحیت کی گواہی باقی ہاتھ اور میرے کی یہاں کی کیا ہے ہاں ہاں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب جلال کے ہزن سجدہ کرتی ہے اے بندے کے پوری سہدا لگی ہے تو سیلا کیا بنے گا ساری کائداد ایک طرف جا رہی ہے تو اکیلا ایک طرف جا رہا جن جی لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں ریلہ جس طرف جا رہا ہو اس طرف چلتے جاؤ تو بھج جاؤ گے کسی دو رو کر دیا تو بھائی جاؤ گے ان سالوں کا اتنا بڑا ریلا آ رہا ہے ایک انچ بھی جگہ نہیں ہے نکلنے کے لیے جدھر سے لوگ آ رہے ہیں اسے جانا شروع کر دیں تو کس جاؤ گے مسلے جاؤ گے رگڑے جاؤ گے ڈب جاؤ ساری کائنات علاج آسمان سے لے کر زمین تک آسمانوں کے اوپر آسمانوں سے نیچے سمندروں کے اندر مچھلیاں دی کیڑیاں دی چونکیاں بھی اور یہ کیڑے مکوڑے بھی ہر شہر کا علاج کی رپورٹ دلال کے لیے سہدے کر رہی ہے اور بندے تورے کسی اور کو سجدہ کیا تو تیرا کیا بنے کیا تعلق ہے ہمارا لا الہ الا اللہ سے پہاڑ کا لوگ سہی کرے آسمان اللہ کو سہدے کرے سورجلا کو سہجے کرے کل شاہیے دفعہ لولا لو لیو للہ سجم لاسو ساری کا گولی عزت کو کر رہی ہو اور سور ابو نے ادر سی ادرسی ادرسی ادرکوں کے سامنے ڈال دی اور کہے لو لاہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل سے کوشش بنایا ہے میں نے کل سب سے خوبصورت بنایا ہے میں نے پھر سب سے ادیبوں نے سمجھ بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بہتوں سے لوگوں اور سوائی کی اچھا گہرائیوں میں کیا ہوا ہے پتھروں کے سامنے سنچے کر رہا ہے گیڑیوں کے سامنے سنچے کر رہا ہے درختوں کے سامنے سنچے کر رہا ہے مٹی کے سامنے جک رہا ہے اس سے بڑھ کر کمیون کی کیا ہوگی اس سے بڑھ کر پر دلال کی لاپروانی کیا ہوگی لیکن بندہ یہ لاپروانی کر رہا ہے کشک تو نہیں نظر آ رہا یہ ہے دلہ کے ساتھ ہمارا ساتھ اسی طرح کی حال محمد السمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے سبق کے ساتھ اچھا تو وہی بیان کرتا ہے کہاریاں تو بڑی بیان کرتا ہے سمجھتا تو یہی ہے کہ میں اس کو اونچا کر رہا ہوں خوب کے ساتھ اونچا کرے گا کائر کے سب سے بڑے اور سب سے اونچے میں اس کو اونچا کر دیا تیرے اونچا کرنے سے کیا ہوگا تم اونچے سے جلے گا میں تو وکیل جلے گا تو محمد علیہ وسلم کے مقام پہ بھی فن پڑ گا وہ تو ایسی عظیم ہستی ہے وہ تو ایسی عظیم گاٹ ہے وہ تو ایسی عظیم وسم شکتی ہے کہ ساری گڑ اس کو جانتی ہے سب سے آلہ ابادلہ ہے سب سے اونچا ہے مقام اس کا اور تو مقام نیچے کے آگے سمجھتا ہے کہ میں اونچا کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں <تصفيق> وہ تین وقت و تورے سی نین وہ تین جئی و تورے سی نین بہادل لکل خلک نر انسان کی سنی تکلیم وکیل و جی پورے وورسیم محل بردن امیم لکل خلک نیل انسان کی احن کے بتایا کہ میں نے جو پیدا کیا ہے سب سے علی انسان کو پیدا کیا یہ کون کہتا ہے رکور جتال کہتا ہے یہ پرانی کریم ہے یہ بھی ہمارا تبصرہ نہیں ہے یہ تو ہمارا تجزیہ نہیں ہے یہ تو ہماری تقسیم رہی ہے یہ تو ہمارے پاس سے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہے اللہ کا فرمان ہے بتی نئی تون بہادل بلدل امین لکڑھ کر انسان اپنی اکثر تکلیم ہم نے جو پیدا کیا سب سے نشان ہم نے انسان کو بنایا ہے اور تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی فلسطین نکال کے سمجھ رہا ہے کہ میں کا مقام بڑھا رہا ہوں بتانے والا تو بتانے والا تو یہ بتا رہا ہے ہم نے جو پیدا کیا سب سے بھی مشانوں میں سے انسان کو پیدا کیا ہے ساری کائرات اس کے پیچھے ہیں انسان سب سے آگے اور انسانوں میں سے جتنے انسان بنائے انسانوں میں سے جتنے انسان بنائے سب سے بھی مشان انسان حضط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی انسان انسان ایک کامل ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان انسان ایک کامل ہے تو وہ سید المدین ہے امام علم بیامسرین ہے شفیع المضین ہے رسالت ماسا البی و امی و روح ہی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بات دور نہ نکل جائے ناز یہ جی کر رہا تھا ہم نے رسالت مادہ صلاحت السلام کی سیت پڑھنی ہے اپنی سیلت بنانے کے لیے قسوں کے لیے نہیں کہانیوں کے لیے نہیں وہ بھی میرے لڑکا ہے اس کا بھی الگ سواب ہے وہ بھی برطم شی وجہ صبح کے آتی ہے اس سے بھی اللہ کی رحمتیں بچتی ہے لیکن قرآن پر کے دیکھو قرآن قد چاہ رقم کی فی رسول اللہ رسول الحسن اللہ, اللہ کثیر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسوائے ہنسنا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عسوائے ہنسنا ایک ایسا لفظ ہے جس کا تجربہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا ایسے کامل نمونے کو کہا جاتا ہے ایسے عظیم شان آئیڈیل کو کہا جاتا ہے ایسے بہترین اور مثالی نمونے کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو جو آخری شہ ہو یہ خلاصہ ہے اس وستا کا لفظ کھلاسا ہے حضرت محمد رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں مقامات کا سینکڑوں مقامات کا خلاصہ ہے رسارتوار والے حضرت اور سلام دین لانے والے ہیں دین کے مملک بھی ہیں دین کے رسول بھی ہیں دین انارمل عزت کے نبی بھی ہیں دین کے شارع بھی ہیں دین کے شاہ بھی ہیں دین کے شاہ بھی ہیں اور دین کے بیان کرنے والے بھی ہیں قرآن کی سلاوت بھی کرنے والے ہیں قرآن کی تعلیم بھی دینے والے ہیں حکمت کی تعلیم بھی دینے والے ہیں جلوں کی صفائی بھی کرنے والے ہیں لوگوں کو انہروں سے نکال کر روشنیوں بھی لانے والے ہیں دنیا کے سب سے ادیم شان کاغیر اور جج بھی ہے دنیا کے سب سے ادھیم شان حاکم بھی ہے سنگیت الین है راحرین ہے امام لمبیا اوسرین ہے شکیل مزلین ہے جس سے شکل دیکھنی ہے اس کی شکل دیکھ کے اپنی شکل ویسی بنائے جس سے لباس بنانا ہے امام المبیا کا لباس دیکھ کے اپنا لباس بنائے جس سے چال دیکھنی ہے خالت ماد کی چال دیکھے جس سے ڈھال دیکھنی ہے رشالت محب کی ڈھال دیکھے جس سے حرکتیں دیکھنی ہے شانت پراب کی حرکتیں دیکھے جس سے سکون دیکھنا ہے رشالت ماد کا سکون جس سے ہوئے انسان بنانا ہے ہم سوسلوں کو نمونہ بنائے جس سے کسی سوئے ہوئے انسان کو نمونہ بنانا ہے وہ محمد علیہ شوسنوں کو نمونہ بنائے نوم المدیا کا دیکھنا بھی دین ہے نوم المدیا کا سننا بھی دین ہے نوم المدیا کا بولنا بھی دین ہے نام المدیا کا سکھنا بھی دین ہے نوم المدیا کا کھانا بھی دین ہے نوم المدیا کا پینا بھی دین ہے نوم المدیا کا سننا بھی دین ہے نوم المدیا کا کھڑا ہونا بھی دین ہے کا بیٹھنا بھی دین ہے کی ہر حرکت دین ہے جس کا سب کچھ دین ہو وہ اس کا حصہ ہو اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن مزاح والے اپنی زندگی کے کتنے حصے ایسے ہیں اپنی زندگی کے کتنے شعبے ایسے ہیں قومی زندگی کے خاندانی زندگی کے مذہبی زندگی کے جباسی زندگی کے نجی زندگی کے گھریلو زندگی کے کاروباری زندگی کے کتنے ہوتے ایسے ہیں جن میں ہم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ سمجھتے ہو ان کے مطابق چلتے ہو ان کے مطابق بات کرتے ہو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہو ہمارا رویہ کون سے ملتا ہے ان کے دشمنوں سے ملتا ہے نام اس کا رہتے ہیں رویہ دشمنوں سے ملتا ہے یہ آئے تی اللہ رب العزت اتاری لکتگار رکھوں ہی رسول اللہ ہے اس لقد گانا نقم ہی رسول اللہ ہے اس وقت ان البتہ تحصیف یقینی بات ہے پوری تاکویٹ کر کے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے لیکن کار ارج اللہ حمل یوم کس کے لیے سب کے لیے نہیں صرف شخص کے لیے جو اللہ رب العزت ہے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے جس جو لے رہا ہے اللہ ربر عزت سے لینا ہے جس جو لے رہا ہے اللہ سے لے رہا ہے اس اسی طریقہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے لینا اللہ سے ہے سیکھنا مثالت و سے ہے اور جس سختی امیدیں آج کے ساتھ وجہ ہے اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی آج زندگی ہے وہاں جاؤں گا تو وہاں ملے گا جو ملے گا اصل مقام وہ ہے اصل ٹھکانا وہ ہے جس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہے جس کی امیدیں آفر سے وابستہ ہے وہ زکر اللہ کثیر <كَثِيرًا> وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تو کون لوگ ہوتے ہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میٹھا میٹھا رب کرنے والے گھر آ جائے تو باہر جانے والے باتیں کرنے کے لیے پرجوش نغمہ سرار اور ناٹ خان بڑی بڑی کسے کہانیاں دین کرنے والے لمبے لمبے جلسے کرنے والے نماز پڑھنی نماز پڑھنے کا وقت ہے تو محمد الرسول اللہ بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زکات کا وقت ہے امام علم بھول جاتے ہیں روزے کا وقت ہے امام علم بھی بھول جاتے ہیں اللہ یاد کرنا اور رسالت میں بھول جاتے ہیں حج کرنا اور اس حالت میں بھول جاتے ہیں لباس میں اور رسالت میں بھول جاتے ہیں کردار میں بھول جاتے ہیں سیرت میں بھول جاتے ہیں لین دین بھول جاتے ہیں کہیں سے پانچ روپئے کا ہر رواز پان لو تو سارا کچھ پورا ہو گیا <تصفيق> عجیب عجیب وی تعلق ہے اللہ نے آگے بیان کیا ہے ممونا بھی بیان کر دیا شیر بھی بیان کر دی مقام بھی بیان کر دیا اور ساتھی بتا دیا کہ اس چیز کو اپنانے والے رسال اطمار سے تعلق رکھنے والے آپ کو اپنے لیے سوائے حسنا بنانے والے آپ پر ایمان لانے والے آپ پر یقین لانے والے ان کا کردار کیسا ہوتا ہے ان کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے ان کیسا ہوتا ہے ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے ان کا اللہ پر اعتماد کیسا ہوتا ہے رسول اللہ رسول تصوی واہ دیکھو یہ پہلی بات تو سارے بار رکھتے ہیں تبدیل رسول اللہ حیثیت یہیں جا کے بات بھی نہیں اللہ نے بتا دیا اس نمونے کو وہ کہنے والے ہیں مولی کا حمل کرنے والے ان کی بات بھی بتا دی وہ پڑھنے کی بات ہے وہ سمجھنے کی بات ہے وہ سوچنے کی بات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پیدا ہوئے وہی پروشپائی مدینہ گئے کچھ وقت کے لیے پھر واپس آ گئے وہیں لبر عزت الحبوت سے سرفراز فرمایا وہیں آپ الحمد صلاحت نے کلمہ توحید بلند کیا وہیں سے آپ کا چرچا ہوا وہیں نبی ارسات والسلام کی مخالفت کا آغاز ہوا وہی مخالفت امید پر پہنچی لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ایک اور قوم میں حضرت محمد الرسول وسلم کی صحبت الصاحبت اور آپ کی اجافت اور آپ کی مہمان بازی لکھی ہوئی تھی وہ دور تین سو میل سے چل کر سالت آپ کی خدمت میں حاضر ہو اللہ کے رسول یہ لوگ تو قدر نہیں کر رہے مجھے دکھائیے مانے بھی رہے پیچھے نہیں لگ رہا ہے کرنا نہیں پڑ رہے بات بن نہیں رہی آج ہمارے بات تکلیف لے آئی اللہ اکبر رات کے اندھیرے میں بی سے اکبائے اولا ہوئی بیگم سانیاں ہوئی وہاں جانے ساتھ مدینے چائے ہوئے تھے اور حج کے دور میں کیسے جو ہے دشمن سے محروم کو چھیننے آئے ہیں دشمنوں کے نگے سے حضرت محمد اللہ علیہ وسلم کو نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آئے ہیں اور آئے ہٹ کے دنوں میں ہے جب ساری دنیا کے کافر کٹے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی رات راج کے لیے میں ایک مقام پہ نبی علیہ و اسلام کی بات کی اور وہاں باتیں بھی ہوئی دوبارہ پھر باتیں ہوئی تقریریں ہوئی ہاں بھائی نبی علیہ و اسلام کبھی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے تھے بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتے تھے اور تمہیں معلوم ہے میرا مقام و مرتبہ کیا ہے میری حیثیت کیا ہے میں کیا کہتا ہوں دنیا کیسے میرے پیچھے پڑی ہوئی تم تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے لے جا رہے ہو بس یہی نہیں سمجھو ساتھ یہ بھی سمجھو کہ ساری دنیا کی دشمنی مدرے رہو اگر تم اپنے مالوں کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہونے جاتا تم کل کہیں پیچھا نہ دکھا دے ایک اٹھ رہا ہے ایک قبیلے کا آدمی اس کے تقریر کر رہا ہے دوسرے قبیلے کا آدمی اس کے تقریر کر رہا ہے اس زمانے میں ہمارے والی تقریروں کا رواج نہیں پڑا تھا ایک آدمی کے کہنے کے لیے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس وجہ سے تیراک ٹائم ایک, ایک گھنٹہ ہے سر دو گھنٹے کی تقریر نہ آتی ہو ایک آدمی کا دماغ بڑھا ہوا ہے تقریر کے ساتھ اس کے سے چٹنے میرا ٹائم ختم ہو گیا یہ نئے دور کی دقت ہے تو جس کے کچھ نہیں کہنے کے لیے اس کو بھی کہتا تھا ماتا کہتا وہ جو بیچارا تقریر کے لیے کر رہا ہے اس کو کہہ لیتے بس کر جو, جو کرتا اس کو کرنے تو جو نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں آ رہی ہے اس کی جانچ ہو اس زمانے میں ایسی ہی تقریریں ہوتی تھیں اور کیا بات تھی ان تقریروں کی سبحان اللہ حضرت محمد رسوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے فکر کٹے گا لیں ہماری ایک تقریر بنتی پڑھائی اور ان کے ایک ایک حکم دنیا کی چار پر ان اور ہماری دونوں تین تین گھنٹے کی تقریر ہماری اصلی کاٹتی کسی کی کیا پلٹے گی کی. لا اللہ نسل کا عید ملا سے اللہ منتقل ون طبہ اللہ علانسل کا عید ملا سے ان لن تقبر ون طیبہ اللہ اللہ نسل القعد علم نافع رام نم کا قبل ہمارے اللہ متا ہر کروں گا رامین لکھا ما نامی لگے وہاں سنو کا رامین کر دیں گے آئیو نا نامی لگے کا بات اس سے شروع صاحب کے پاؤں کے نیچے منی کا پتا آ تو ہے زکام ہو جاتا ہے تو کا مطلب درے کا جاتا ہے لیکن یہاں صورت یہ ہے سر سے بنی بندی ہے شریر بخار ہے شریر بخار ہے سر پہ پٹی کمی ہوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لایا کے ممبر پہ بیٹھ کے ٹکڑی شروع کر پٹی کبھی ہوئی ہے سر اور مو سر پہ کھڑی ہے اتنا بھی لگی گئی ہے کہ مو سر پہ کھڑی ہے بخار شریر ہے اور ممبر پہ آ کے ٹکری شروع کر نہ کجاؤ تم رولم من خمار جی تنا تم ہری سنا ری کلو منی نو رسیم اور بیجا یہ ایسا تھا جس کو زندگی پر ایک ہی لالچ رہا کہ شاید کسی اور کو ہدایت مل جائے کوئی میری بات سے سمجھ جائے کوئی میری بات سے سمجھ جائے کوئی میری بات سے سمجھ جائے سانس ٹوٹ رہا ہے موت نظر آ رہی ہے کا وقت ہے کی ایک جماعت ہے ان کی بھی فکر نہیں ہے بڑے مسئلے ہیں بڑے مسئلے ہیں کسی بات کی فکر نہیں ہے امت کی نصیحت کے لیے کہہ رہے ہیں اصلا تمام بنا کر تئی مہان حکم اصلا امن بلاک تائی ماہ رکم اصلا کا دھیان رکھنا اور اپنے متحتوں کا خیال رکھنا لوگ نواز کا دھیان رکھنا اور متحتوں کا خیال رکھنا تو اس زندگی کا ایک نظر بھی تو نہیں ضائع کیا جس میں امت کی سیر خای نہ کی ہو امت بد ہے کہ روشنی پڑھنے کی بجائے عمل کرنے کی بجائے رسال پراپت کی چیز کو اپنانے کی بجائے کس نے کہانیوں میں پڑھی ہوئی ہے نمبر میں بیٹھ گیا آگے دو لکشمی بھاٹ کی اللہ رب العزت کا ایک بندہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے پورے دنیا میں رہنا ہے جو اللہ رب العزت کے پاس نیتیں ہیں وہ حاصل کرنی ہے اس کے پاس جانا ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا اس اللہ کے بندے نے اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے اس کے پاس جانا پسند کر لیا اور لوگ <تصفح> کے ساتھ رہے ہیں <تصفح> بابا جی بیٹھے صدیق رضی اللہ تعالی شیخ الاسلامی میرا چلا سے لگوت زندگی ساری نکالتی رسارتواد کے ساتھ جب تک رسان اتوار سو نہیں جاتے تھے ان کے صدیق ہوتے نہیں نبی صاحب روٹی نہیں کھاتے تھے ان کے صدیق جی کھا تھا نبی صاحب پہلے ہر مقام پہ ہر مقام پہ پہلے نبی صاحب ہر مقام پہ پہلے اور جہاں کہیں خطرہ ہو پھر ان کے صدیق گا گئے اگر کہیں سامنے کا, کا, کا خطرہ ہو تو لوگوں کے صدیق کا پاؤں آ گئے دشمنوں کا خطرہ ہو تو ہم کے سدی کے گئے ورنہ ہر مقام کے پیچھے امام امیر دو نفری تقریر کی دو نفری تقریر اور ابو کے صدیق رونے لگ گئے حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں بادل کو کیا ہوا ہے اس میں کون سی ایسی رونے کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اس نے میرے پاس آنا ہے تو میرے پاس آ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہے اس نے اللہ رب ال کی نیمتوں کو پسند کر لیا ہے تو اس میں ابو کے صدیق کے رونے کی کون سی بات ہے لیکن بہت تھوڑا وقت گزرا بہت ہی جلدی مجھے سمجھ آ گئی امو کے صدیق سے بہتر محمد الرسول اللہ کو, کو کوئی نہیں جانا ورزی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ مجھے جلدی سمجھ آ گئی کہ وہ بندہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو یہ نئے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں صرف وہ کے صدیق کو سمجھائے کسی اور کو سمجھنے جس کو سمجھ آئی وہ رونے لگ گیا تو مجھے یہ کر رہا تھا کہ سر تو پٹی ہوئی ہے بخار شدید ہے سکے لوگ چیز آ کے اندر بیٹھ گئے اور ہمیں دور کے سو پر جائے گا بیمار ہوئے گا تو سب آدھے سادے رکھے گا رکھے نہ جا جاتے جا جا اور وہاں جلدی علی کیا بات ہے کیونکہ اسل مجاز میں ساری دنیا اپنے میلے میں لگی ہوئی ہے کھیل تماچے ہو رہے ہیں یہ اکیلا ہی دنیا, کے دنیا کے اکیل تکنیم کا سب سے بڑا خدیب دنیا کا سب سے بڑا خدیب اکیلا تک نہیں کرتا کا تبدیل ہے یا تو اللہ, لا اللہ, اللہ لوگو لا اللہ کہلو کہ کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے آدمیوں کے بھی بادشاہ بن جاؤ کتنی مجھ سے فکری ہے اور کیسا عجیبوں مجمع ہے تو میرے بھائیو اللہ حل کو عزت لے محمد و رسول اللہ سسوں کا ایسی عزت بتنی کہ وہاں سے لوگ لینے کے لیے آئے ہمارے حکمران آ کے دروازے کھٹکھ جاتے ہیں ملتے کرتے ہیں ووٹ دے دو تاکہ پانچ سات دن تم پہ بات صحیح کر لیں اللہ اکبر اور یہاں ووٹر آ کے ملتے کر رہے ہیں جان بھی قربان کر دیں گے اور آج بھی قربان کر دیں گے عزت بھی قربان کر دیں گے مال بھی قربان کر دیں گے ہمارا اقتدار مان آگے ہمارا اقتدار مان لو جان بھی دے دیں گے بال بھی دے دیں گے اور آج بھی دے دیں گے کوئی روکل نہیں اور انہوں نے کر دکھایا وہ ندی ہے تب بہت دارا والی مَنْ کبھی وہ حبو نمن ہا جرائی گئی یہ حڈبو نمن حا اللہ نبل آسمان سے گواہی دے رہی ان لوگوں کی محمد اللہ وسلم سن تو بہت اونٹی ذات ہے بہت اعلیٰ مقام کے حامل ہے انسار کا آنند یہ تھا کہ وہ حاضر پناہ گیر جسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ, ساتھ سے ہم نے ان کو بھی تقبول نہیں کیا خاص بار سے قبول نہیں کیا اللہ نے مجھے آسمان سے گواہی تھی کہ مدینے کے انسار یہ ہاجر جو ان کے پاس جت کر کے آئے ہیں ان پر بوجھ بنے ہیں ان پر بوجھ کے بڑے ہیں ان کے ساتھ جلد سے محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رضی اللہ عنہ یہ اللہ رب الزامندی کی صنعت ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے محمد کے فرمان کے ذریعے حاصل کر رہا ہے آسان سا کام ہے اور گنٹی کے چند لوگ تھے گنٹی کے چند لوگ تھے تین سو سال میل کی مسافر طے کر کے گئے تھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جان قربان کرنے کا وعدہ دیا تھا اللہ رب الادی قرآن کے لیے ان کے اندر جان قربان کرنے والے تھے جان قربان کرنے والے تھے اللہ نے شہرتے دے دی آسمان سے اقبال کریم کے اندر شہرتے کر دی اللہ اکبر سمایا یہ جو وعدہ کر کے آئے تھے یہ دان کو مان کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے مار کو باندھ کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے اور ردے کو مانگ کرنے کا وعدہ کر کے کو کرنے کا وعدہ کر کے پھر وہی ہوا ایک وقت آ گیا ساری دنیا نے ایکا اور یہ ایک بڑی دفعہ ہوئے اور ہر دفعہ ناکام ہوئے ہر دفعہ ناکام ہوئے کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور کبھی کامیاب نہیں ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک دعوت کو دعوت کی تحریک کو دعوت تحریر کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہزار منصوبے بڑے آج تک ایک منصوبہ ایک فیصد بھی کامیاب نہیں ہوا اس لیے پہلے ایمان کو چاہیے کہ ذرا خطر رکھے دنیا کی کوئی طاقت طاقتیں ملمدیا کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی توحید کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اللہ کے بڑے نتیاج بٹو جران کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا بڑی بڑے منصوبے والے بڑے منصوبے والے بڑی تحریکیں چلی بڑی محنتیں ہوئی لیکن ابت جلال نے وعدہ کیا تھا اس سے ایسا وعدہ نبایا کہ دنیا ساری شانتی ہے حکم نے خود بتایا تھا یا تیرا کام ہے میرا دین کی دام دینا میری میرے دین کی تبلیغ کرنا میرا پیغام دنیا کو پہنچانا اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں اللہ ہو یا سنٹر اللہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا ساری دنیا ने زور لگا लिया محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے فصلہ دماغ ملوا رشرقین اند مستحسین ہمارے حکم کے مطابق تو اللہ کا پہلان پہنچا دے مزاح کرنے والوں سے بھی نپٹ لیں گے لڑنے والوں سے بھی نپٹ لیں گے نقصان پہنچانے والوں سے بھی نپٹ لیں گے اس کو نپٹ کے دکھایا ساری دنیا مل کر امام المدیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکی امام المدیا کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکی انام المدیا کے का نہیں بگاڑی امام بھی آگے غلاموں کے غلاموں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ اللہ کا بھی کچھ سکے گا روئے گا تیخے چلائے گا شور بچائے گا گالیاں لے گا پھر آ کے ٹھنڈا ہو جائے گا وہ کہا گیا ہے تو کہتے ان کے شور بچانے سے قرآن کی ان کی کوئی آد رہے گی یہ سونے آج لیکن کوئی شور بچاتا ہے تو کیا بنا لے گا کا قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن ہے ہزاروں کے مسئلے سے نکل کر سینے چیتا ہوا دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی ٹاگلس کا راستہ نہیں روک سکتی یہ سب اپنی اپنے آواز ہمیں کیا کر رہے ہیں اپنی آسمت خراب کر رہے ہیں بھائی ہمارا یہ ساتھ آپ کو عزت کے رسول کو انسار لے پھر وہی ہوا گنتی کے دن گزرے اتنا ملی خبر ملی ساری دنیا میں ایکا کر لیا ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کا کی. کیسے بےکوٹ تھے یہ نہیں سمجھ آئی وہ اکیلا تھا وہ اکیلا, اکیلا تھا سردارہ نے کلش سن کر کچھ نہیں لگا سکے سردارہ نے تار ہنس کر کچھ نہیں لگا سکے گنتی کے چار آدمی ساتھ تھے اسمت کے ساتھ پورے وپار کے ساتھ پوری شلانتی کے ساتھ مکہ میں آنکھوں میں جھول کے نکلے مودی نے بول گیا سچا کام کر لی دنیا میں ان کا چرچا ہوا ان کا سب کچھ نہیں بگاڑ سکا اب تو ماشاءاللہ وہ ایک جتھا ہے ایک جماعت ہے اب ان کا کیا بگاڑ دیں گے یہ بھی اکڑائی مشورہ کر لیا کہ سارے مل کر پر پروز پر پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دو ان کو بھی اور ان کی جماعت کو بھی اور بے حقوت کل نہیں کر سکے جب وہ اکیلا تھا اب کیسے ختم کر لو گے یریون علی فیو نور اللہ بے افواہم ویاب اللہ اللہ ان یتمنون رہو ونوکر حلقہ ان کا خیال ہے کہ جیسے دیے بجانے تھے شاید ویسے یہ دیا بھی بجائے گا لیکن یہ چمکنے والا ایسا دیا ہے جس دیے کو مونا کریم چھائے جس دیے کی روشنی چول سے بھی زیادہ ہو چاند سے بھی زیادہ ہو اور ستاروں سے بھی زیادہ ہو بجلی کے مرکزی فربوں سے بھی زیادہ ہو ساری دنیا کی روشنیاں غائب ہو جاتی ہیں ہم لوگوں سے ان کے نہ سے نکلنے والا نون کبھی غائب نہیں ہوا میں کبھی غائب ہوگا اس کو ان کو بہت بجانے کا ان کو اللہ سمجھانا چاہے یہ تو خود اللہ سا منتظر دونوں بات ہے یہ تو آیا ایسے یہ ہے کہ دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے تم اس دیے کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو فیصلہ کر رہی ہے کہ پل پڑ سارے مل کر اکن اس کو اللہ نے بولے جاتے ایسے جانے سان دیے تھے جو قصوں والے نہیں تھے کہانیوں والے, والے نہیں تھے کردار والے تھے سیرت والے تھے گیت بنتے تھے گیت بناتے تھے سیرت پڑتے تھے سیٹ بناتے تھے سیرت پڑتے تھے سیٹ اپناتے تھے نومول لمبیا کا نمونا سمجھتے تھے جیسے آپ بیٹھے تھے ویسے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے جیسے آپ کھڑے ہوتے ویسے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے جیسے آپ کھانا کھاتے ویسے کھانا کھانے کی کوشش کرتے آپ کی نماز جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ایک ایک ہر کے دن نوم لمبیا کے जब بنانے کی کوشش کرتے تھے कि باقرام جب اتنا में امتحان آ گیا <تصفح> کہ سارے ہم ان کو اطلاع ملی ان جانکاروں کو اطلاع ملی کہ تمام ہر ٹوٹنے والے ہیں کیا انہیں پتا کہ ساری جماعتیں آ گئی سارے کچھ آ کے ہیں سب نے مل کے حملہ کر دیا ہے مزید کو گھیر دیا ہے کوئی نہیں بھاگا کوئی نہیں سیکھا کوئی نہیں روایا اسی نے میں نہیں کی بلکہ کمال ہو گئی سالو خا جانا راہد اللہ ہو مر سور صدا اللہ سورہ اسی کا تو لائبریری چکن ہے اس کے انسور نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارا امتحان ہوگا اور اللہ استعمیر سچ بولا تھا اللہ اس کے سچ ہی بولتے ہیں بجا رہی تسلیمہ ان کا ایمان بڑھ گیا ان کی فرموں میں کاری گھن گئی ان کی جان ساری بڑھ گئی ان کی محبت رسول بڑھ گئی ان کا ایمان جو رسول بڑھ گیا ان کا اللہ پر تو بڑھ گیا ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد بڑھ گیا انہوں نے وہ بات کہی جب راہیم اللہ صاحب السلام نے فتح ہی تھی جب ان کو اٹھا کے آگ بٹھا کر دیا تھا حسم اللہ نعم الم نعمت نعم وکیم اللہ اکبر جب ان سے کہا گیا کہ سارے اب تعلق اچھے ہو گئے تم کو پڑھنے والے ہیں اور تم کو حملہ کرنے والے ہیں حسم اللہ نحمد وکیل مودا ون احمد وکیل کہنے لگے آ جائے آ جائے, جائے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کار سال ہے سکس سرکار ساتھ کوئی نہیں ہے یہ یقین ہے کہ اعتماد ہے اور یہ سیت اور رسول کے ساتھ کا ہے اللہ نے گواہی دے دی میں کتنے ہی ایسے ہیں جو جان کو کر چکے ہیں اللہ نے ان کا جان کا نظرانہ قبول کر لیا ہے کتنے ہی ایسے جو ہیں جو انتظار میں ویسے ہیں باری باری کرائی گنا مطلب تبدیلا لیکن نے اپنا آلو نہیں بدلا اپنا ارادہ نہیں بدلا اپنے یقین نہیں بدلا اپنا عقیدہ نہیں بدلا اپنی بھائی جاری نہیں بدلی تو مدن و سم کے ساتھ اپنی جان ساری نہیں بدلی اور جس طریقے سے پہلے دن قائم تھے اسی طریقے سے دن تک قائم رہے ہمارا بندی تبدیلہ نیا اللہ سادی رستے ہیں نیزری اللہ اسادی روس کے ہم کھانے والے بھاگ گئے جان دینے والے باقی رہ گئے میٹھا میٹھا حل کرنے والے بھاگ گئے اور کسی کھانا بھاگ گئے جانوں کے نظام پیش کرنے والے میدان میں نکلائے اور کیا تک اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے دین کے آس پاس اسی طرح ہم لاتے رہیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت انداز کے رسول کے دین کو تو نقصان نہ پہنچا سکے جب تک یہ لوگ جانے تھار سچے انسان کھڑے جانے سار سچے رحمد رسول جب تک زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت امام المبیا کے دین کا نقصان نہیں کر سکے اور نہیں کرتے گرام سنت لبی سات اسلام کا ذکر نبی سات اسلام کے مقام و مرتبے کا ذکر نبی سات اسلام کی خدمت اور آپ کے کردار کا ذکر نبی شام کے فضائل اور مناسب کا ذکر لبی شام کی زندگی کے وقائے اور سوانح کا ذکر مختلف لوگوں کی مختلف تعمیریں ہیں کوئی سنت کوئی تعریف کرتا ہے کوئی سنت کی کوئی تعریف کرتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے ایک جماعت ایسی ہے جو اصل سیرت حیاروں کی جماعت ہے جو اصل محمد کا ذکر کرنے والوں کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہے حیات رسوم کے ایک ایک لمحے پر حفاظت کرنے والے جو حیات رسوم کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ محمد رسوم کی پیداش سے لے کر موت تک ہر لمحے کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر محدثین کی جماعت ہے محدثین حد چین کی جماعت سیرت کا مزہ یہ کرتی ہے کہ روی ساتستان کی زندگی کا ایک ایک حرف محسوس کوئی بات ایسی ہو کوئی بات ایسی ہو یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی رسوم صلی اللہ کے نبی اور رسول تھے ان کی جاگے ان کی جاگے بڑھ کے دیکھو سیرت اور سن کی تعریف کیا ہے نبوت کے دلوں کی سیرت معقول ہوگی اس سے پہلے کی بات ہی نہیں کرتا یہ بات وہی کرتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں جن کو اہل حدیث کہتے ہیں جو ستیہ خنج انوسار ہیں بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لو ابولاسمین عیسائی دن ماجا پڑھ کے دیکھ لو یہ کتابیں آپ نے سنا ہوا ہے کہ حدیث کی کتابیں ہیں یہ حدیث کی کتابیں ہیں محمد قوہ سے کرنے والے موتیئر موتیوں کو سنا کرنے کی کتابیں ہیں ایک بار کی اصلنگ ہے سارت بھارتی زندگی کی کو جس کو ان لوگوں نے محبوب نہ کر دیا یہ اصلی اور سچے کی اتر گاڑی میں اور نیچے اتراؤ دنیا میں سروے وہ مولا کی توثیق ہے اس کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے جو سیرت گاری استعمال کے حصے میں آئی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی جو سیرت بہنی استعمال کے حصے میں آئی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی کس نے کہانیاں جان کرنا اور ہے سیرتوں کردار جان کرنا اور ہے ملاقے پر فلال جان کرنا اور ہے زندگی کا بیان کرنا اپنے کو اس کے مطابق ڈھالنا یہ اور بات ہے کوئی بھائی کا لال دکھائے ہی. کسی نے راحمت اللہ عالین جیسی دکھا لے کے دیکھی کوئی بھائی کا لال دکھائے کوئی بھائی کا لال دکھائے حضرت محمود اللہ وسلم کی سزا نے جو حضرت امام بخاری احمد اللہ علیہ الجاد السہری کے اندر بیان کیے کوئی کنہیں تو دکھائے شا. کوئی تو اس کی نظیر لا کے دکھائے کوئی تو اس کے مقابلے کی کتاب لا کے دکھائے وہ بھی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو نام بخاری مسلم کا دیتے کوئی نہیں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی کتابوں کی کس و قیمت ہے جس طرح سے بخاری کا ذکر کتاب کی قیمت ہوتی ہے جس کتاب میں بخاری کا ذکر ابو کا ذکر ہے کتاب کی کوئی قیمت کوئی نہیں کوئی نہیں پوچھتا لیکن بخاری دیکھ لو مسلم دیکھ لو ابو دور اتر مدین عیسائی ادرماجا دیکھ لو ڈال کتنی دیکھ لو دارنی دیکھ لو گوتا دیکھ لو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں دیکھ لو کسی کتاب کے اندر تمہیں ہدایت کا نام نظر نہیں آئے گا شلا وائے کا نام نظر نہیں آئے گا ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو کاروبار ہے وہ کاروبار ہے یہ محبت پیار ہے یہ محبت اور پیار ہے وہ کاروبار ہے کاروبار اور محبت پیار کا کیا کرنا جو کاروبار کرتے ہیں ان کو کاروبار کرنے دیجیے جتنے ہوں گے پیار اس میں کریے ویار تو ویار کرنے والے گھار کرتے ہیں اور محبت و پیار کرنے والے محبت پیار کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ نے کاروبار سے بچائے اور محبت پیار نہیں رکھے تو باتیں کہ اللہ بلّا علیہ تبصل تو وہیں